وخير محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے اور عقیدہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی اور عقیدے کے معنی اور ایمان کے معنی لغوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی ہم نے دیکھے تھے آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن اور احادیث سے جو اس سلسلے میں دلیلیں آئی ہیں ہم دیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں عقیدے کے معنی عقیدے کا لفظ ڈکشنری میں کہاں سے کس لفظ سے بنا ہے عقیدے کا لفظ کس لفظ سے بنا ہے حق دہ حق دہ کے معنی گرہ اس کو ہم نوٹ بولتے ہیں جو دھاگے میں رسی میں گرہ لگائی جاتی ہے اس کو اقدا کہتے ہیں اس پر سے لفظ بنا ہے عقیدہ عقیدہ کو عقیدہ کیوں بولتے ہیں یہ نہیں بتایا تھا نا جمے رہنا کے لیے بولتے ہیں ایسا عقیدہ کو عقیدہ کیوں بولتے ہیں دو لفظ میں جواب ہوگا اس کا جمع رہنا کون بتائے گا عقیدہ کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ کیوں کیا کیوں جو کون بتائے گا عقیدہ کو عقیدہ کسی چیز کو یقین کی ساتھ میں ایک آدمی اپنے دل کو کسی چیز کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے اس سے وہ جدا نہیں ہوتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے یا اپنے دل کو کسی چیز سے یا کسی چیز کو اپنے دل کے ساتھ یا اس کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے جیسے گھوڑے کو باندھ کے رکھتے ہیں بکری کو باندھ کے رکھتے ہیں کسی کھوٹے کے ساتھ میں تاکہ بھاگ کے نہیں جائے تو یہ باندھنے کے معنی اس میں ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں عقیدہ ایک آیت ہم نے دیکھی تھی اس کے علاوہ بھی ایمان کا لفظ ہم نے دیکھا تھا تو ایمان کے معنی کیا ہے تصدیق جیاز تصدیق کا مطلب سچ بولنا ہے نا ہاں تصدیق کا مطلب سچ بولنا سچ ماننا اور جازم کا مطلب مضبوط جازم کا उल्टा کیا ہو سکتا ہے اگر جازم نہیں کا مطلب کیا ہے شک ہے مطلب آدمی کنفیوز ہے شک میں ہے تو کیا شک ایمان بن سکتا ہے نہیں شک ایمان نہیں بن سکتا ہے ایسا پوچھے تو کچھ لوگوں की گردن تھوڑی سلو ہلنے لگتی کہ کچھ نیا علم کا باب سامنے کھلنے والا ہے اب بتائی منافقین کو یقین تھا کہ شک تھا فی قلوبہم تھام ان کے دلوں میں کیا تھا مرض تھا بیماری تھی کون سی بیماری شک کی بھی. ابن عباس کہتے ہیں ان کے دلوں میں ارب یا شک تھا رئیب کے معنی کیا ہے شک قرآن میں ہے کہ یہ لفظ نہیں نا لتاب کت فاتحیے یاد ہوگا کہ لا ریب افی ریب کے معنی شک دیکھیں آپ کو عربی آ ایک لفظ آ گیا اس میں ریب کے معنی شک کے ہوتے ہیں اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے عربی زبان میں شک ہوتا ہے یا اور ایک لفظ اس کے لیے ہوتا ہے میریا میری تو ایسے کئی الفاظ آتے ہیں جو ہم لوگ سیکھتے چلے جائیں گے تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ تصدیق کے معنی کیا ہے جازم کے معنی کیا ہے اسی پر سے ہے دیکھیے آپ آپ کو تھوڑا اور ہم دیکھتے ہیں جزم قرآن پڑھنے میں کیا ہوتا ہے ایک ہم بولتے ہیں ہمارے یہاں بولتے ہیں زیر زبر پیش جزم کسرا فتح بما اور جزم یا سکون تو جزم اس پر سے بھی ہے جزم پہ کیا کرنا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے تو جازم کس سے بنا ہوا ہے اس پہ رک جائے مطلب جمے اس کے اوپر پختگی جمنے کے معنی पाए میں پائے جاتے ہیں سمجھ میں آئے تو عربی میں ایسا جڑا ہوا جو معاملہ رہتا کچھ نہ کچھ تو جازم ایسا ایسی تصدیق آنے والا ہاں صحیح ہے تو, تو یہ جازم ہے کیوں رکا نہیں اس کے اوپر ایسا رکنا کہ ہلنا نہیں اس پر سے اس کو کیا کہیں گے جازم تو ایسا جزم کی جس کے بعد کوئی حرکت نہیں ہو اس کے واپس چھوڑنا نہیں اس کو بہرحال تو ہم نے دیکھا ایمان کے معنی تصدیق جازم کے ہیں پختہ یقین کے ساتھ ایک آدمی جو چیز مان لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایمان لیکن کیا ڈکشنری کا یہ جو میننگ ہے یہ شرع میننگ بھی ہے کیا کم پڑتا ہے اس میں قبول اس لیے بہت سارے لوگ ان کو معلوم پڑتا ہے یہ صحیح ہے ان کا دل اندر سے بول رہا ہے ہاں یہ صحیح ہے یقین آ گیا کے بعد صحیح ہے کیا اس پر مومن ہوگا جب تک کہ وہ دل میں اس کو قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جن کو دکھائی دیتا تھا یہودی کہ واقعی صحیح ہے یہ نبی ہیں ان کی بات بالکل صحیح لگ رہی ہے لیکن وہ تسلیم کرتے تھے نہیں تو عمومن ہوئے نہیں اندر سے دل بول رہا ہے تو مومن ہوتا ہے اس آدمی کو قبول بھی اس کو کرنا چاہیے آدمی چاہے اس کو قبول کرے تو ہی وہ مومن بنے گا تو یہ شرح مانا اس کے چلیے آگے بڑھتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہم نے دیکھی و منو اللذین عربی زبان میں اللہوی الینا یہ آپ کو بار بار قرآن میں لفظ آئے گا صحیح ہے جگہ آپ نے دیکھا اس وا اس کے بعد لگ پہلے لگے کا مطلب اور واؤ کے معنی کیا ہے اور اینڈ جس کو ہم بولتے ہیں نا اور تو واؤ کا مطلب اور ہوتا ہے تو و لوی کا مطلب اور وہ جو ایک اور وہ جو کتاب تم نے وہاں رکھی ہے وہ لے آؤ تو یہ جو وہ جو یہ اور یہ الوینا ایک نہیں بہت سارے لوگ ہوں اور وہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائے تو یہ کتنے ہیں زیادہ ہیں تو ووینا اور ولوی تو یہ ایک کے لیے ہوتا ہے اور یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے کئی لوگ ہوں تو ولدینہ تو آپ جب بھی ابھی ولوینہ آئے, آئے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے قرآن میں کہاں ہے قرآن میں اور یاد ہے تو آتا آپ کو جس میں الدینہ کا لفظ آیا ہے اللہ الفی ساس یعنی وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں اور ودینہ اللہ بینا اللہ, اللہ یادینہ آمنو آج کئی آئےتے ہیں اللہ صلاح تو اللہ بہت جگہ آتا ہے قرآن میں تو آپ کو کم سے کم یہ ورڈ معلوم ہو گیا تو آپ کو مانا اچھا وہ جو آ رہا ہے یہاں پہ دھیرے دھیرے ہم ایک ایک لفظ بھی قرآن کے سیکھتے جائیں گے و آمنو آمنو ایمان لائے ایک ہے کہ کئی ہیں کیونکہ کئی آ رہا ہے نا وبین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے اس کا واحد کیا ہے آمن اور آمنو وہ جو ایمان لائے عام لو سالحاظ عاملو انہوں نے عمل کیے وہ اور انہوں نے عمل کیے کیسے اصالحاظ اصالحا اصالحہ صلاحہ تو صلاحہ کا مطلب اچھا ہونا ٹھیک ٹھاک کوئی اس میں خرابی گندگی پرابلم نہیں سالحاظ بنا ہے صالحہ سے صالحہ صالح کا فیمن ہے یعنی وہ جو نیک امال کیے جمع ہیں صالحات جن لوگوں نے نیک امال کیے تو صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے نیک صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک اور صالحہ نیک لیکن یہ آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عورت کے تو جنہوں نے نیکیاں کی نیکیاں کی نیک امال کیے اصحاب الجنہ تو وہ لوگ ہیں وہ ہیں وہ الا اصحاب اصحاب الجنہ اصحاب صاحب،, صاحب صاحب یعنی ساتھی والا رشتہ رکھنے والا جوڑی والا سے جڑا ہوا صاحب اس پر سے اور یہ بنا ہے سوحبت اسی پر سے اچھی صحبت ہے نا تو صاحب سے بنا ہے جمع اس کی کیا ہے اصحاب اصحاب الجنت جن. جنت جنت جنت کے معنی باغ کون سا باغ بھورم کا باغیچہ جس کو گارڈن ہم بولتے ہیں یہ باغ جنت تو باغ با, یہ کون سا جنت ہے یہ اپنے یہاں کا کہیں کا ہے جنت والے لوگ ہیں عرب میں کوئی جنت ہے یہ اللہ کی جنت ہے جو کہاں والی جنت ہے دنیا کی آخرت کی جنت تو جنت باغ کو کہتے ہیں تو جنتی یہ لوگ جنتی ہیں اصحاب الجنہ کا مطلب جنت والے جنت والے یہ نہیں جنت کے دوست لوگ ہیں جنت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یہ نہیں مطلب جنت میں رہنے والے ہیں جنت والے تو اصحاب الجنہ کا مطلب ہوتا ہے جنت والے اصحاب الجنہ ہوم اور وہ ہیں یا ہوں گے ہم وہ سب ہوں گے فی ہا فی کا مطلب ہوتا ہے میں فی ہا اس میں اس میں جنت اس میں وہ کیا ہوں گے خالی دون. خالی دون. اس سے پہلے ہم خالد. خالد دیکھے مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے کئی لوگ جب بھی ہوتے ہیں عربی زبان میں ہمیشہ اس کے لیے اون یا این آتا ہے قد افلح مین تو کئی ایمان والے یا وہ جب کسی اور جگہ استعمال ہوگا اس اس ہم اس اس کی عربی سیکھ لیا کریں گے تھوڑا بہت عربی بھی آئے گا اس کے اندر دل تھوڑا ٹھنڈا ہوگا عربی والوں کا أَصْحَابُ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہ جنتی ہی ہیں یہ جنت والے لوگ ہیں جنت میں جانے والے لوگ ہیں ہم فی خالدون اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ کن لوگوں کے لیے وعدہ ہے کتنے کام کرنے والوں کے لیے ہیں دو نمبر ایک نمبر دو دونوں میں پہلے کس کو ذکر کیا اس سے کیا معلوم پڑتا ہے ایمان کی اہمیت زیادہ, کی زیادہ ہے اور آگے آئیے اب دوسری آیت ہم دیکھیں گے اور اس میں جو بات ہم کو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ ایمان عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے شرط کس کو بولتے ہیں کنڈیشن اور کنڈیشن کس کو بولتے ہیں شرط کنڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی ڈیفائن کرے گا کنڈیشن کو کنڈیشن کے مطلب کوئی بہت سارے الفاظ ہم لوگ بولتے بولتے اتنا زیادہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا exactly بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا کسی کو اگر پوچھا جائے یہاں کا مطلب کیا یا کسی کو پوچھا جائے جانا کا مطلب کیا تو ڈیفائن نہیں کر سکتا جانا آنا کا مطلب کیا آنا کا مطلب آنا بول نہیں پاتا تو ایسے کئی الفاظ ہوتے ہیں تو شرط یعنی کنڈیشن कंडीशन کا مطلب کیا ہے کنڈیشن ہاں ایک یا تو وہ کمپلسری الگ ہے کنڈیشن الگ ہے کسی شہ کو بولنے کے لیے کوئی چیز آیت کی جاتی ہے اس کو یعنی یہ دوسری ڈیفنیشن اس کے لیے چاہیے اب اس میں اور ڈیفنیشن ہاں پلورل ہو سکتا ہے سنگل بھی ہو سکتا ہے اور ہے کسی کے پاس کچھ ٹھیک ہے قریب آ گئے ہم لوگ بہت نو ماں باپ بولتے ہیں یہ کرنے کا نہیں کرنے کا تو کنڈیشن ہے وہ نہیں کسی چیز کے پانے کے لیے ایک چیز دوسری چیز پر ٹکی ہوتی ہے اگر پہلی ہوئی تو ہی دوسری نہیں تو نہیں اس کو کیا بولتے ہیں کنڈیشن بس آپ دکان پہ گئے پوچھے یہ کتنے میں مطلب پانچ سو روپئے میں یہ کتنے ہزار دے دو بولیں گے دے دو پیسہ لاؤ بولے گا دکان دینے کے لیے بیٹھا ہے نا یہ سب دینے کے لیے ہے ہاں سب دینے کے لیے ہے رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے خالی کرنا ہے پوری دکان بولے دے دو نا پھر بولیں گے کنڈیشن ہے اس کی ایک کنڈیشن کیا ہے پیسہ دو کدو لو اس کو کیا بولتے ہیں کنڈیشن بولتے ہیں کہ کوئی چیز پانا ہے اس کے لیے دوسری چیز کرنی پڑتی ہے اگر وہ چیز نہیں کیا تو پھر وہ چیز ملے گی نہیں ملے گی جیسے کوئی مالک کسی سے کہے مہینہ بھر کام کر تیرے کو اتنا پیمنٹ دوں گا وہ نہیں آیا مہینے کے بعد آیا بولے آپ بولے تھے نا ایک مہینے کے بعد پیمنٹ دوں گا اب یہ کیا کہے گا یہ کنڈیشن تھی کہ تو مہینہ بھر میرے پاس کام کرے گا تو मेंट मिलेगा तो आधा हिस्सा छोड़ दिया तूने तो ये क्या है कंडीशन है कंडीशन है वाले साहब बोल दिए पास हो गया ना अगर तो उसको मैं खिलौने लाके दूंगा अगर फेल हो गया खिलौने मिलेंगे नहीं क्यों कंडीशन पूरी हुई नहीं उसको शर्त कहते हैं इसको क्या कहते हैं शर्त शर्त आमाल में शरी ऐतबार से इबादात में भी होती है मसलन کسی چیز کے صحیح اور مقبول ہونے کے لیے بھی کوئی شرط ہوتی ہے جیسے نماز آدمی پڑھ رہا ہے اس کے لیے کئی شروع ہیں ایک نہیں کئی شرطیں ہیں تب جا کے نماز صحیح ہوگی مثلاً ایک آدمی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے ایک آدمی صبح آؤٹ آف لگا آٹھ بہت فری ہے کچھ کام نہیں دوپہر کے بعد بہت کام میں رکو تو ٹائم ملنے والا نہیں نماز کے لیے ایک کام کرتا دو ہے صبح سے دوپہر تک فری ہے پانچوں نماز میں پڑھ لیتا ہو جائے گی نماز فری ہے پڑھ لیتا نا ایڈوانس میں ایڈوانس میں کوئی بھی خوش ہوتا ہے اللہ کیوں نہیں ہوتا خوش ہوں گا اللہ خوش کیوں وقت کا ہونا نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے یا کوئی آدمی ہے بولے جمع جاری دکھ رہے اپنے کو یہ کون وضو کرتے بیٹھے گا چلو جا کے اللہ اکبر نماز ہوگی نماز کے لیے وزو کیا ہے شرط ہے تو ایک چیز کی قبولیت ایک چیز کا مقبول ہونا ایکسپٹ ہونا اگر کسی دوسری چیز پر ڈپینڈ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں شرط بولتے ہیں یا ایک انعام یا کچھ پانا اگر کسی اور چیز پر ڈپینڈ ہوتا ہے یہ رہے گا تو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا تو اس کو کیا بولتے ہیں شرط समझा होंगे तो वो अलग है ऐसा तो वैसा वैसा रहेंगे तो ऐसा ठंडा है।, है तो गर्म गर्म तो ठंडा तो कंडीशन है उसके लिए वो भी इस ए बहरहाल तो अब यहां हमने जुमला देखा अब समझ में आएगा आपको क्या है बास बहुत छोटी चीजें होती है لیکن اس کو سمجھانے میں بعض بڑی چیزوں سے زیادہ سمجھانا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ اتنی عام ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ سوچتا ہی نہیں کچھ ایمان عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں کیا مطلب ہے اس کا نہیں ضرورت ہے ابھی کیا مطلب ہے اس کا اس جملے کو مطلب کون سمجھائے گا ایمان عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے تو اگر عمل آدمی کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو کیا عمل قبول ہوگا نہیں معلوم ہوا کہ نیک عمل کر کے بھی اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو نیک عمل قبول ہوگا تو ایمان کیا ہے نیکمل کے لیے شرط ہے اگر ایمان ہے تو یہ کمل مقبول ہوگا کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا ڈپینڈ کرتا ہے کیوں اور دوسری شرط بھی ہو سکتی ہے سمجھ میں آئے یعنی دوسری شرط ہو سکتی ہے مثلا ایمان لایا اور نماز پڑھی دکھاوے کے لیے تو اب ایمان ہے قبول ہونا چاہیے نا تو کسی چیز کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہوتی ہے اور کسی چیز کی قبولیت کے لیے ایک سے زیادہ کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں ہوئی پوری تو عمل کیا ہو جائے گا سمجھ میں جو آپ فارم بھرتے ہو کنڈیشن بھرتے نا بہت سارے تو وہ کنڈیشن رہتی ہے یعنی ایک بھی اس میں سے اگر نہیں ہوا پاسپورٹ بنانے کے لیے ڈالے آپ کو یہ چاہیے ایل سی چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے ایک بھی چیز اس میں سے اگر نہیں رہی تو بنے گا پاسپورٹ نہیں بنے گا سمجھ بات یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہے سمجھیے بعد میں جب ہم اصول فکر کریں گے اور زیادہ تفصیل سے آپ سمجھیں گے اس کو تو اس کو شرط کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دوسری چیز نہیں مل سکتی ہے یا پاس نہیں ہو سکتی ہے تو ایمان شرط ہے نیک عمل کے لیے اگر ایمان نہیں تو نیک عمل قبول نہیں ہوگا قرآن کریم میں اللہ تعالی سورہ النحل میں آیت نمبر ستانوے میں, 97 میں فرماتا ہے من عمل عاملہ مینظکرین انسا و مکمین فلن حیاتم پی بہ وجین کیا ہے نمبر ایک من من کے معنی ہے جو من یہ بہت جگہ آتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے جو ہاں اگر سوال میں آئے یعنی اگر جملے میں آئے मन होता है और अगर क्वेश्चन में आया तो कौन होता है इसका मन अंश देखो आरबीआर आपको थोड़ा थोड़ा सिखा के बोल रहे आरबीआर मन अंश का मतलब क्या होगा कौन है अंत अंश का मतलब होता है अंत तू आप कौन है تو اس کا ورڈ کیا ہوگا عربی زبان میں کتنا سمپل ہے من انت کون ہیں آپ اور اگر کئی لوگ ہوں تو آپ کیا کہیں گے من اور اگر آپ لوگوں کو پہلے سے من انت انتم تم تو ایک کے لیے یاد ہے بہرحال من عمل صالحا جو کوئی عمل کرے صالح جو نیک عمل کرے اور اس کے بارے میں کیا فرمایا مین د کر ان او انسا دکر دکر ان ان ذکر کر آدمی ز کرن یا ز کر مین د کرن او انسا اورچ جس کو ہم کہیں گے میل ہو یا فی میل مرد ہو یا عورت یعنی اللہ نے دونوں کے لیے وعدہ دیا دیکھیے قرآن کا وعدہ آخرت کا صرف مردوں کے لیے ہے دا. نہیں قرآن کا وعدہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی تاکہ یہاں پہ اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا مردوں کے لیے بھی وعدہ ہے عورتوں کے لیے بھی وعدہ ہے من صالحا جو کوئی نیک عمل کرے من ذکر او انتا چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو وہ من بشرتے کے وہ مومن ہو کیونکہ اس میں ایڈیشنل جب چیز آتی ہے وہ امن بشر تھے کہ وہ کیا ہو من ہو ایمان والا ہو حَيَاةً ل حیاتم تی یہاں پہ کئی چیزیں مل رہی ہیں ف ل نہ ہو تو یقین نا ہو اس کو ہم زندگی دیں گے کیسی حیات طیبہ حیاتم طیبہ حیا کے معنی زندگی حیات اردو میں بھی ہوتا ہے عربی کے بہت سارے ورد الفاظ اردو میں ہیں طیب کے معنی ہوتے ہیں پاک عمدہ دونوں میننگ ہوتے ہیں اس میں طیب عرب سے آپ کو یہ طیب جیسے ہم اوکے بولتے ہیں ٹھیک ہے بولتے ہیں وہ کیا بولتا ہے طیب اچھا تو طیبہ اچھی زندگی حیاتم طیبہ اچھی عمدہ پاک آلہ اس کو طیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشر کہ وہ ایمان والا ہو فلنخ تو ہم اس کو ایک عمدہ زندگی دیں گے یہ وعدہ دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہی آگے آئیں گے ہم لوگ ولاح سنیما کا نویا اور بطور جزا ہم ان کو دیں گے اج رہا اجر ان کی کمائی کا بدلہ اجر کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں اجرت جس پر سے معلوم ہوگا آپ کو اجرت کسی چیز کا بدلہ بیا سنی ماں کا نیا ان کے اعمال میں سے بہترین کے مطابق ان کے اعمال میں سے بہترین کے مطابق یعنی جو اچھے اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کے مطابق ان کو بدلہ دیں گے اس آیت میں کیا کیا باتیں سامنے آئیں نمبر ایک یہ وعدہ کن کے لیے ہے تو آخرت کی کامیابی میں آخرت کی کامیابی کا دروازہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا ہے پوائنٹ نمبر ون ہم کو سمجھ میں آیا شاید کہ اللہ نے ایسے نہیں کیا نئی عورتوں کے لیے نہیں یہ صرف مردوں کے لیے ہے ایسا کہا جو بھی ہے دنیا میں اللہ نے ڈیوٹی کے حساب سے دونوں میں فرق رکھا ہے مردوں کے لیے کچھ خاص چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں عورتوں کے لیے کچھ خاص چیزیں مردوں کے لیے نہیں ہے دونوں کا دائرہ عمل الگ لیکن آخرت دائرہ عمل نہیں ہے امل کی جگہ ہے وہ جزا کی جگہ ہے تو آخرت میں دونوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے دنیا میں جیسے عمل کریں گے آخرت میں دونوں کے لیے وعدے ہیں تو جو کوئی نیک عمل کرے تو یہاں مرد اور عورت دونوں کے لیے وعدہ ہے آپ بتا سکتے ہو کسی کے لیے کہ دیکھو اللہ نعوذ باللہ بہت سارے اسلامی احکام کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے غیر مسلم حضرات کو اسلام کے سلسلے میں شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اسلام میں عورتوں کو پردہ ہے اسلام میں عورتوں کا ایسا اسلام میں ایسا ہے تو نیگیٹو مینٹالٹی بن جاتی ہے اب بتا سکتے ہو اگر اللہ نعوذ باللہ عورتوں اور مردوں میں اس طرح کی پارشلٹی اگر اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ آخرت میں بھی ایسے ہی کرتا آخرت میں ایسا نہیں ہے تو کچھ مسلحت اس میں یہاں معلوم ہوتی ہے کہ کچھ مسلحت اس میں ہے کچھ مسئلات اس میں ہے. تو دونوں کے لیے راستہ جنت کا اور درجات کا کھلا ہوا ہے نمبر دو یہاں پر کتنی چیزوں کا کرنا نجات کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے ایمان اور امال لیکن امال امال یہاں پہ ایمان بعد میں آ رہا اور عمل پہلے آ رہا ہے جب کنڈیشن عام طور سے بعد میں ذکر کی جاتی ہے جب جتا کے کنڈیشن بولنا پڑے تو تو اس کو ایسا ایسا دوں گا شرط یہ ہے کہ ایسا ایسا کرنا پڑے گا تو جب اس میں تفخیم ہوتی ہے تو عام طور سے اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وعدہ یعنی عمل ذکر کیا جو نیک عمل کرے لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لی کہ بس نیک عمل کر لیا کافی ہو جائے گا اس لیے کہ نیک عمل کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں لئیس البراہن البر اللہ نے ذکر کیا سور بکرہ میں اللہ نے کیا فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کے مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور ایمان لائے اور یہ اللہ نے پوری لسٹ بتائی ہے تو مطلب نیکی واقعی اللہ کے نزدیک مقبول کب بنتی ہے جب اس نیکی کے ساتھ ایمان بھی ہو ایمان کے بغیر نیکی نیکی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد اور عورت بشر دے کے عمومن ہو تو ہم ان کو کیا دیں گے کتنے ہیں ایک ایک دو ہے دو ہی. پہلا وعدہ کیا ہے اچھی زندگی دیں گے دوسرا وعدہ کیا ہے عمل کا بہترین بدلا دیں گے یا بہترین امال کے مطابق ان کو بدلا دیں گے اچھی زندگی کا وعدہ کدھر ہے دنیا میں اس لیے کہ مفسری نے یہ کہا کہ اچھی زندگی کا وعدہ کہاں ہے دنیا میں اس میں کئی معنی علماء نے ذکر کیے کہ اچھی زندگی دیں گے میں کیا کیا آتا ہے ایک تو شرع صدر ہوگا غریب ہو امیر ہو میرے اچھی زندگی کا مطلب نہیں موٹر کار گھر کے باہر آ کے فریشت در... وہاں چھوڑ کے جائے گا یہ چیز جی. گھر بڑا بن جائے گا اپنے آپ ایسا نہیں بلکہ اس کا سینہ کھل جائے گا سکون اس کو ہوگا اس کو قلبی بھی گنا دل میں اس کے جنا ہے یہ کناپ اس کو ملے گی جتنا ہے اتنے میں خوش یہ بادشاہ ہے جو آدمی جتنا اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے وہ بادشاہ ہے لیکن اس کے پاس کروڑوں ہے کمپنی کا مالک ہے لیکن اتنے میں وہ خوش نہیں ہے تو یہ مسکین ہے اس کو, اس کو, کمی کا احساس انسان کو اگر ہو تو زیادہ ہو کم ہو وہ غریب کا غریب ہی ہے لیکن کمی کا احساس آدمی کو نہیں ہے تو واقعی وہ, وہ آدمی بڑا آدمی اس کے پاس سب کچھ ہے طاقتور وہ جو محتاج نہیں ہے تو شرع صدر کلب یعنی غنا یا کنات اس طرح کے سارے معنی نے اس کے میں ذکر کیے ہیں کہ ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے اگر آپ غور کریں اچھی زندگی میں ساری چیزوں کا مدار اور اینڈ جس کو آپ کہیں کہ آخری چیز جو سب سے زیادہ مطلوب انسان کو ہوتی ہے وہ دل کا سکون ہے اندر کا سکون ساری بھاگ دور دنیا بھر کے آپ بولے کوئی آدمی جو ہے जॉब के लिए भाग रहा है कोई मेहनत कर रहा है कोई बड़ी बड़ी कंपनियां है माल कमा रहा है एंड में क्या मतलब क्यों कर रहे हैं आप पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप कमाएंगे एकदम सुकून से बैठ के खाने का। तो एंड में क्या है उसको सुकून अगर उसके पास नहीं है और सब उसको दे दिए किसी भी आदमी से आप पूछो हम आप, आपका सुकून हमको दो आपको हम करोड़ों रुपए देते देगा वो उसको सुकून ही नहीं जिंदगी में तो लेके करेगा क्या اب آپ دیکھیں ایمان و عمل پہ فری میں مل رہا ہے نا آخرت تو الگ ہے یہ کیا ہے دنیا کا ایکسٹرا بونس ہے دنیا میں آدمی کو سکون ملتا ہے دیکھیے پریشانیاں دنیا میں آتی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ اندر کا سکون ہوتا ہے جو سینٹرل ایکسس اس کا ہوتا ہے وہ سکون والا ہونا چاہیے ہاں باہر کی تھوڑی بہت مکھھی آ رہی پریشان کر رہی وہ چلتا رہتا ہے لیکن اندر کا سکون آدمی کو ہونا چاہیے یہ کس عمل. اس لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آئی کی نہیں آئی, صحابہ کو بھی آئی. لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مضبوطی اور دنیا مسائل کے اندر آدمی ایک دم جمع رہے. یہ, کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ ہے. چاہے آدمی کے پاس مال دولت بڑا بنگلا, گھر, گاڑی وغیرہ کا بدلا ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو دیں گے یعنی ان کی جو تقسیم تھوڑی بہت ہو گئی تھی تھوڑی بہت کمیاں ان میں رہ چکی تھی کچھ اعمال ایک دم اچھے ہائی کوالٹی کے نہیں تھے ہم درگزر کرتے ہوئے بہترین عمل جو انہوں نے تھے اس کے مطابق کو کیا کریں گے بدلا دیں گے تو اس آیت سے ایک اہم ترین بات جو ہم یہاں جس پر گفتگو کر رہے ہیں کیا ثابت ہوئی اللہ نے کہا عمل کریں گے تو ملے گا لیکن کیا ہونا چاہیے وہ ہوا مؤمن اس کی تفصیل آپ دو آگے ہم واقعات میں دیکھیں گے اس کے بعد اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایمان ٹھیک ہے سمجھ میں آیا ہمارے کے تصدیق کے جازم کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے لیکن ایمان واقعی ہے کیا ماننے کا کیا ہے ماننا کیا ہے ایمان کے کی ارکان کیا ہے کن چیزوں کو آدمی کو ماننا ہے ایسی بہت ساری اجمالی طور پر اجمال اسی پر سے لفظ ہے مجمل اجمال اجمال اور مجمل کا مطلب کیا اجما ایمان مجمل بولتے نا بوسا بہت, سارے بہت سارے مجمل بولتے اس کو ایمان مجمل کا مطلب شارٹ میں اور ایک تفصیل ہوتی ہے اس کی جیسے ہم مختصراً کیا کہیں گے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بولا جو بھی اللہ اس کے رسول نے بتایا ہم مانتے ہیں یہ کیا ہو گیا اب ایک شارٹ میں بول دیا اب جو بھی بول دیا یہ بتایا یہ بتایا یہ بطایا ہاں مانتے مانتے مانتے سب تو کیا ہے؟ بغیر ڈیٹیل کے شارٹ میں جو ہو اس کو کیا بولتے ہیں مجمل جس میں پرٹیکولرس نہیں ہوا. تو اس کو کیا بولتے ہیں مجمل تو ای... یعنی اجمالی طور پر آدمی کیسے مانے جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہم اس کو مانتے ہیں تفصیل اس کی آگے آئے گی تفصیل اس کے آگے آئے گی تو آخرت ہے تقدیر ہے اللہ پر ایمان, پر ایمان اور بہت ساری چیز اس میں تفصیل آتی ہیں. لیکن ہم شارٹ میں اس کو مانیں گے کیا ایمان کے کی ارکان ہیں قرآن کریم میں سورت نمبر چھتیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے یا رسول اے ایمان, ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر والکتاب کتاب نزل علی ہی اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی والکتاب اللذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی اور جو کوئی کفر کرے انکار کرے بل ہی اللہ کا وہ اس کے فرشتوں کا وہ کتبی اور اس کی کتابوں کا وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا ولیو مل آخر اور آخرت کے دن کا فقت بلال با تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا یہاں پر آپ دیکھیں کن چیزوں پر ایمان لال اللہ نے کہا اور اس کے بعد اللہ نے بتایا جو جو یہ چیزوں کا انکار کرے بہت دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا تو پہلی چیز اللہ نے ذکر کی نمبر ایک ایمان والو عجیب بات یہ ہے یہاں پر کس کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں ایمان والوں اسے علماء نے کہا ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ ہے واقعی ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ پکا ایمان ہوتا ہے کچا پکا ایمان نہیں چلے گا تو ایمان پکا ایمان لیا مضبوط ایمان لاؤ ایمان پر جمو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کر ایمان لاؤ اللہ پر اب ہم گنتے جائیں گے کیا کیا ہے یہاں پر نمبر ایک اللہ پر ایمان پھر وہ اور دوسرا رسول تو یہ کیا ہو گیا شارٹ میں آ گیا بیسک یہ ہے پھر اس میں اور ڈیٹیل ہے ول کتاب الزلہ ول کتاب اللّی ان قبل تو اس کتاب پر بھی جو اس رسول پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لاؤ اب یہ تین چیزیں اللہ نے یہاں پر شارٹ میں بیان کی اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاؤ باقی ڈیٹیل نہیں کہا پھر اب اللہ نے کفر کے اعتبار سے بتایا کہ اب کن کن چیزوں کا کفر آدمی کر سکتا ہے نمبر ایک ومت فرب اللہ جو انکار کرے کس کا اللہ و ملائے اس کے فرشتوں کا پھر وہ کتبی ہی و رسولی ہی ول یوم فقط اللہ بعیدہ تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا تو یہ ایک دو تین چار پانچ چیزیں یہاں پر اللہ نے ذکر کی ہیں کہ ان چیزوں کا انکار کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے یہ چیزیں ہم کو یاد ہونا چاہیے اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اس میں ایک اور چیز بچ جاتی ہے تقدیر کی بھلائی اور برائی تو اس کو ہم کہیں گے تقدیر یا جس کو ہم کہیں گے القدر تقدیر کو کہتے ہیں قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا ان نہ شعلق نہ ہو یہ سورہ القمر میں اللہ نے کہا ہے کہ ان بے شک کل شی ہر چیز خلقناہو ہم نے اس کو پیدا کیا ہے بے تقدیر کے مطابق یعنی ہر چیز پر تقدیر چھائی ہوئی تقدیر ہر چیز سے جڑی ہوئی کہ نہیں اور تقدیر کس سے جڑی ہوئی ہے خلقناہو نہ ہر مخلوق کے ساتھ تقدیر جڑی ہوئی ہے سمجھ میں آئے تو انہیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے ان آگے میں ذکر کروں گا تو ایک بات یہاں پر معلوم پڑی کہ چھ چیزیں ہیں جو ایمان کے ارکان ہیں ارکان جمع ہے کس چیز کی رکن رکن کے माना کیا ہے رکن کا مطلب ہوتا ہے پلر جیسے بلڈنگ میں پلر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں رکن رکن کہتے ہیں اس کو جس پر بلڈنگ ڈپینڈ ہوتی ہے تو اس کو رکن کہا جاتا ہے اس کی جمع ہے ارکان تو ایمان کے چھ ارکان ہیں کون کون سے کون بتائے گا کھڑے ہو شہر کان وہاں دیکھ کے نہیں وہ ضرورت نہیں نمبر بتانے ایک دو تین چار پانچ اللہ پہ ایماندار ایماندار کتابوں پہ ایماندار پہ ایماندار آخرت کے دین پہ ایماندار اچھی اور بری تکنیک پہ ایماندار صحیح اور کون بتائے گا اسی ترتیب سے سامنے پر دیکھنا نہیں کھڑے ہونے کے بعد جو اسپیڈ بڑھ جاتی کیا ہوتا بتایا کون بتائے گا اللہ رسولوں پہ چھ جیزے کون بتائے گا جلدی دی یہ یاد ہونا چاہیے سبق نمبر ایک اللہ پہ ایمان اس کے فرشتوں پہ ایمان اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان اور اس کے رسولوں پہ تقدیر کی بھلائی برائی چھ چیزیں اس میں اللہ پر ایمان پرشوں پر ایمان کتب کتابوں پر ایمان کتابیں کون سی ہاں اسکول کی کتابیں نہیں کالج کی کتابیں نہیں کون سی کتابیں یہ اللہ کی کتاب رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بلائی برائی پر اس کو اگر شارٹ میں ہم کو ترتیب سے یاد کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ترکیب ہے کیسے یاد کریں گے اللہ نے فرشتے کو کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا تاکہ آکرت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے یہ بات پہلے سے تقدیر میں اللہ نے طے کر دی یاد کرنے کا ایک ترکیب ہے یہ کوئی اور ترکیب کسی کے پاس ہو سکتی ہے لیکن یہ یاد کرنے کے لیے سیکونس اللہ نے کس کو کیا دے گے کس کے پاس یہ بات پہلے سے ابھی سمجھ میں آئے تو آپ کون بتائے گا یہ نہیں ترتیب اللہ آپ اللہ کی کتابوں پر یا کتابوں پر اچھی بری تقریر پر یا تقریر کی بھلائی اور برائی پر دونوں بھی چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو معلوم ہے کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں ان پر ان پر ایمان لانا ضروری ہے تو یہ قرآن میں ہے کیا یہ ارکان سور نسا کی آیت نمبر ایک سو چھتیس میں تقریباً پانچ اس میں آ جاتے ہیں چھٹا اور جگہوں پر بھی ہے سور القمر میں ہے یا اور جگہوں پر بھی ہے حدیث میں ایک ساتھ یہ چیزیں آئی ہیں ایک مشہور حدیث ہے جس کو اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل حبیث جبریل اس میں جبریل طالب علم بن کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انسان کی شکل میں آ کر کہ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے مجھ کو احسان کے بارے میں بتائیے قیامت کے بارے میں بتائیے اس کی علامات کے بارے میں بتائیے تو اس میں جب ایمان کے بارے میں جبریل نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا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 پر. تو یہ چھ ارکان ہیں جو اپنے کو یاد ہونا ضروری ہے یہ اپنے چھ نمبر ہیں ہے یا نہیں یہ ایمان کے چھ نمبر ہیں یہ ضروری ہے کہ نہیں کہ پہلے ہونا چاہیے ایمان تو یہ ایمان کی محنت ضروری ہے کہ ایمان کی محنت آدمی تبھی کر سکتا ہے جب ایمان کی معرفت آدمی کو ہو کوئی بھی آدمی کام کو گئے بولے کر کام بولے کیا کام کروں وہ نہیں سمجھ میں آ رہا بولے بہت کام؟, کام کر ارے بولے کیا کروں کام خود کام کر تیر تنخواہ دوں میں تو کام اتنی سمجھا تو کرے گا کیا تو ایمان ہی نہیں معلوم ایمان کی محنت آدمی کرے گا تو جو چیز معلوم نہ ہو اس کے لیے آدمی کوشش کر سکتا ہے واقعی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے ایمان بنانا چاہیے صحیح وہ کیا دعوت ہے کہ پہلے واقعی ہم دین سمجھیں سیکھیں اس کے بعد اس پر عمل کریں یہ نہیں کہ پہلے عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر سیکھ رہا ہے نہیں آدمی کو چاہیے کہ جو چیز کرے اس سے پہلے اس کا علم ہو تو ایمان لانے کے لیے اللہ نے کہا کس کو کہا آپ سوچیں کتنی عجیب چیز ہے نمبر ایک آیت کون سی ہے یہ مکی مدنی ہے سورہ نثا مکہ میں نازل ہوئی کہ مدینہ میں مدینہ میں سورہ سورہ مدنی ہے. نساء مدنی ہے. اور اس میں اللہ نے ایمان لانے کا حکم کس کو دیا اچھا ایمان, ایمان لانے کا جب حکم دیا تو ایمان بتایا کہ نہیں کیا ہے بتایا نا تو اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اور ایمان کی تفصیل بھی بتائی جب ایک حکم دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں سمجھانا بھی پڑتا ہے سکھانا بھی پڑتا ہے کہ کی کیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے تو اللہ نے بتایا کہ کیا چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علم سے جب, جب جبریل نے پوچھا ایمان مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ نے ایمان کے بارے میں کتنی چیزیں بتائی چھ چیزیں بتائی تو بعض میں بادل الموت بھی آیا جو کہ اسی کتاب ہے اب یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے یہاں پر کوئی ابھی اس میں جنت نہیں دکھ رہی میرے کو میرے کو جانے کا جنت نہیں جنت نہیں ہے نا لیکن اس میں. تو میں ایمان لانے تو پھر اس میں ذکر کیوں نہیں آ رہا ہے اس کا یہ کیا ہیں ایمان کے ارکان ہے بری بلڈنگ ہے ارکان ہے یہ مین ہیں چیزیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے اور بہت ساری چیزیں ان کے تابع ہیں اس میں موت پہ ایمان نہیں ہے اس میں یعنی سارے فرشتوں کی تفصیل ہے نہیں جبریل کا نام اس میں ہے نہیں اسی طرح سے اللہ کی صفات ہیں اللہ کتنے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں تو اس میں جو ہے یعنی یہ ارکان ہے اب اس کے زمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلات ہیں جو آپ نے بتائی ہیں یا خود قرآن میں اللہ نے جو تفصیلیں بتائی ہیں ان چیزوں کے ساتھ میں اس کو ماننا پڑے گا سمجھ میں آ رہی بات تو یہ مین مین چیز ہے کوئی عالمی اس میں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے اس میں لیکن یہ کیا مین چیزیں ہیں اس میں قرآن لفظ آیا نہیں ہے کتاب آیا اس میں اللہ کی کتابیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بتایا کہ کن کن کتابوں پر ایمان لانا ہے اس لیے رسول میں اس میں رسول میں کسی رسول کا نام نہیں موسا عیشا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نہیں لیکن سارے رسول اس کی تفصیل کہاں ملے گی ہم کو قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گی تو یہ ارکان ایمان ہیں تو ان کے زمن میں کئی چیزیں آتی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے آخرت کا دن اس میں پل سرات کا ذکر نہیں ہے قیامت نہیں ہے ایمان کے ارکان ہیں جو کتنے ہیں ارکان بعض روایت میں جیسے میں نے بتایا کچھ اور روایت جس میں ولبا تو وہ بھی کس کے ذمن میں آتا ہے یہ بھی ایکسٹرا نہیں ہے یہ بھی کس کے ذمن میں جاتا ہے الیوم الاخر زمن ہے باعث کے ذمن میں اٹھایا جانا بیف کے معنی ہے موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اب جو پچھلی بات ہم نے کہی تھی کہ ایمان نیک امال کی قبولیت کے کی لیے کیا ہے شرط ہے کیا مطلب اس کا امال کے بغیر ایمان قبول ہے نا گھر کی یاد آ رہی سب کو دھیان دیا میرے شاپ رہنا چاہیے کہ ایمان کے بغیر امان قبول نہیں کیے جائیں گے اس کی دو مثالیں ہم دیکھیں گے اور ایمان میں سب سے اہم رکن کیا ہے سب سے اہم رکن کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ ہی جس نے فرشتوں کو بنایا ہے اللہ ہی جس نے کتابیں بھیجی اللہ ہی جس نے رسولوں کو بھیجا اللہ ہی جو آخرت کے دن کا مالک ہے اللہ ہی جس نے تقدیر بنایا ہے ہے کہ نہیں تو سب کا رب کون ہے سب سے اہم اللہ پر ایمان ہے اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ بعد میں آخری جو دو رکن ہیں ان کو نہیں ماننے کا انجام کیا ہے تو اس سے اوپر والی چیزیں اور زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہیں کسی ایک رکن کا بھی آدمی انکار کرتا ہے تو اس کا پورا ایمان برباد ہو جاتا ہے یعنی کوئی آدمی گئے میرے کو اس میں سے دوسرا بہت اچھا لگتا اور چوتھا بہت اچھا لگتا میرے کو چلے گا ایزا بولے گا میرے کو دیکھو ایک ایک چھوڑ گیا پہلے پہلا لاتا ہوں میں دوسرا نہیں چوتھا چھٹا بہت اچھا تین میرے کو بس ہو گئے کر سکتا ہے ایزا نہیں کر سکتا تو چھ کے چھ پر ایمان لانا پڑے گا ٹک کر سکتا اس کو نہیں اس میں آپشنل نہیں سب پر ایمان لانا پڑے گا اچھا اگر کسی آدمی نے پانچ چیزوں پر ایمان لایا اور ایک بول رہا تھوڑا ایک تو کنسن دو منٹ چلے گا ایمان میں کنسیکشن چلے گا ایسا کہ کچھ رکن میں کنسیکشن مل جائے اس کو چھ کی چھ جتنی تفصیل قرآن اور سنت میں آئی ہے اللہ کے نبی صلاح نے بیان کی سب کو ماننا لازم ہے ایسا آدمی مسلمان مومن نہیں ہے اس میں دو باتیں یاد رکھی ہے چونکہ بات آ چکی ہے ایک یہ کہ ایک آدمی ہے اس کو ایمان کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے آپ نے کوئی کتاب میں حدیث پڑھی لیکن اس نے وہ نہیں پڑھی آپ کو معلوم پڑا ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے ایسے ایسے اتنی اونچائی ہے اور جو ایسا یوں ہے اس کے پر ایسے ہیں تو آپ کو معلوم پڑا اس کو نہیں معلوم ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مومن اور وہ نہیں ہے سمجھ میں آ رہی بات کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے لیکن وہ اپنے دل میں بات رکھتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہم اس کو مانتے ہیں کسی رسول کا نام کسی حدیث میں آیا ہو آپ کو معلوم ہے لیکن اس نے وہ حدیث نہیں پڑھی تو اس کو رسولوں کے نام پوچھیں تو کچھ نام اس نے گنا دیا سارے نام جو آپ کو معلوم ہے اس نے نہیں گنا ہے تو کیا اس سے کافر ہو جائے گا تو یہ یاد رکھیے ورنہ آپ پوچھیں گے نئی نئی چیزیں نکال کے ارے تیرا ایمان ہی خراب ہے تو ایک ہوتا ہے کسی آدمی کو کوئی چیز نہیں معلوم ہونا اور دوسرا ہوتا ہے ایک چیز کوئی آدمی اس کا انکار کرے سمجھ میں یہ بات بہت ساری چیزیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہیں تو وہ ان کا منکر ہوتا ہے کفر انکار کو کہتے ہیں کفر کس کو کہتے ہیں انکار, انکار کو تو کوئی آدمی اگر کوئی چیز جو آپ کو معلوم ہے ایمان کی اس کو نہیں معلوم ہو اس سے آپ کافر نہیں بنا دے کیوں اس لیے کہ مجمن طور پر وہ ایمان لاتا ہے وہ کہتا ہے جو بھی اللہ اس کے رسول نے بتایا ہم مانتے اس کو تو یہ کیا ہو گیا ابھی ایمان والا ہو گیا اب کچھ چیزیں اس کے سامنے نہیں آئی جیسی جیسی سامنے چیزیں آتی جائیں گی وہ ان پر ایمان لاتا جائے گا صحیح ہے کہ کی نہیں کیوں اس لیے کہ آپ صحبا کے سامنے تھوڑا تھوڑا آتا گیا اور ان کا ایمان پہلے تھا کہ نہیں پھر کیا <سؤال> آخری دن بنا ایمان ان کا <سؤال> سمجھ نہیں رہا ہے یعنی جتنا معلوم ہوتا جائے اس پر ایمان آدمی لاتا جائے تو پہلے دن بھی مومن ہوتا ہے اور آخری دن بھی مومن ہوتا ہے یہ نہیں کہ جب ٹوٹل ہوگا تو مومن بنے گا ابھی مومن کے پروسیس میں چلے گا ایسا ایسا نہیں وہ مومن ہوتا ہے اب اس کا ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے امام مسلم نے کتاب المان میں اس کو ذکر کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ابن جدعان ابن جدآن کا نا فل یسل الرحیم فلدا کا نافر عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول ابن جدام جاہلیت کے دور میں جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے کچھ لوگ فوٹو سے فرق کریں گے دونوں کا فوٹو الگ ہے جاہلیت اور جہالت میں کیا فرق ہے کون بتائے گا فضلی فضلی صحیح ہے نہیں آیا ہو, علم نہیں آیا ہو اور لوگ کسی چیز کا عمل کرتے ہیں اس کو جاہلیت کہیں گے اور علم آنے کے باوجود کوئی اگر چیز نہیں کرتا ہے نو نہیں دو ہو گئے ابھی میجورٹی ہو گئی لیکن صحیح نہیں دیکھیے ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے لفظ بھی ہو ایسا ہی ہاں ڈکشنری بنانی پڑیں گی اپنے کو کتنے لوگوں کے کیا کیا وہ سلفیپیڈیا دونوں بھی ہے یاد رکھیے اس کو ہاں اور علم آنے کے بعد لالت ہو جاتی علم آئے تو جہالت کا شای ہے دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو ہمارے دروس میں بعض یہ چیزیں سیکھنے کی جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے جاہلیت قرآن ملا نے ذکر کیا اولا تبر رجنا تبر اجل جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے کفر کا دور تھا اور وہ ساری برائیاں جو اس دور میں پائی جاتی تھیں ان سب کو جاہلیت کہا جاتا ہے جیسے ابود رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے انہوں نے کیا کہا اسے یبن سودا یہ کالی عورت کے بیٹے یعنی کالا گورا اسلام میں ہے اسلام میں حبشی اور عرب اور غیر عرب ایسا ہے نہیں ہے اسلام میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر فرق ہے نہیں ہے لیکن جاہلیت میں تھا ایسا جاہلیت آج بھی بلکہ یورپ میں ہی ہے وہ جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سنا کہ انہوں نے اس کی ماں کا نام لے کے کالے رنگ کی وجہ سے ایسا کہا اس کو آپ آب نے ابو در ردی اللہ عنہ سے کہا انکم کا مر فی کا جاہلی تو ایک ایسا آدمی ہے کہ اب بھی تیرے اندر جاہلیت باقی ہے جاہلیت کس کو بولتے ہیں وہ ساری برائیاں جن کو اسلام نے مٹایا جو اسلام سے پہلے کفر کے دور میں پائی جاتی تھی اس کو کیا کہتے ہیں جاہلیت لیکن جہالت یونیورسل ہے وہ پہلے بھی اور بعد میں بھی اس سے اسلام کا تعلق ہے اسلام آیا نہیں آیا اس سے تعلق ہے کچھ نہیں ہے کبھی بھی کوئی بھی آدمی جاہل ہو سکتا ہے وہ جہالت میں مبتلا ہو سکتا ہے تو جہالت کے معنی تو آپ دیکھ چکے ہیں اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں جاننا یا غلط جاننا یا جان کر نہیں کرنا یہ تینوں چیزیں کیا ہیں سمجھا نہیں جاننا جہالت. لیکن یہ اس پہ کوئی برائی نہیں ہے نہیں جانتا ہے آدمی بے کیا کرے گا تو یہ جہالت ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے جسے پیدائشی طور پر آدمی نہیں جانتا ہے پھر غلط جاننا غلط کو صحیح سمجھنا یہ بھی جہالت ہے یا صحیح سمجھنے کے باوجود اس صحیح کے مطابق عمل نہیں کرنا یہ بھی کیا ہے جہالت ہے لیکن جاہلیت کا تعلق کیا ہے ان ساری رسم و رواج اور ان ساری خرافات سے ہے جو اسلام سے پہلے کے دور میں پائی جاتی تھی جیسے مثال کے طور پر اس زمانے کے لوگ برہنہ کعبہ کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے کعبہ کا طواف کرتے تھے یہ کیا ہے جاہلیت چھے. جاہلیت کی چیز ہے. بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے دور میں سمجھ میں آیا دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا لیکن آج مسلمانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت میں وہ چلا ہے نہیں کہہ سکتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں کفر کا پتوا دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کی چیز یہ اس میں ابھی بھی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بارے میں کہا تو عائشہ فرماتی ہیں کل تو یا رسول اللہ ابن جدان کا نفیل جاہلی یسلر رحیم ویت عمل مسکین ابن جدان ایک آدمی کا نام ہے جاہلیت کے دور میں یعنی کہ اسلام سے پہلے کے دور میں کیا کرتا تھا یسیل الرحیم رشتے ناطے جوڑتا تھا ویت عم المسکین اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا دو کام کرتا تھا کا تو کیا یہ اس کو فائدہ پہنچائے گا آخرت میں اس کا یہ کرنا رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانا کیا یہ کام اس کو نفع دے گا کالا لاف آپ نے جواب میں کیا کہا اس کو اس کا یہ عمل نفع نہیں دے گا لا ئن کیوں یومن رب فرلی خطی عتی یوم اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی بات نہیں کہی ایک دن بھی اس کی زبان سے بات نہیں نکلی کیا ربغ فرلی خطی اتی یوم <الدِّين> اے میرے رب اے میرے رب قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر قیامت کے دن میری مغفرت کر دے میری خطاؤں کی مغفرت کر ایک دن بھی اس نے نہیں تو اس نے جو کچھ کیا کیا وہ آخرت کے لیے تھا اگر ہوتا آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ ہوتا تو وہ کہتا اللہ سے مغفرت طلب کرتا عرب کے لوگوں میں اگرچہ بہت ساری برائیاں تھیں لیکن عرب کے لوگ آخرت کو مانتے تھے الگ الگ طرح سے مانتے تھے کچھ لوگ نہیں بھی ماننے والے اس میں تھے تو آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا اللہ قیامت کے دن میری مغفرت کر میرے گنا کی مغفرت کر تو اس نے ساری جو نیکیاں کی کیا اس کو فائدہ ہوگا وجہ کیا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخرت کے بارے میں اس کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں اس نے عمل آخرت کے لیے کیا ہی نہیں کیوں اس لیے کہ وہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آخرت کو مانتا ہو لیکن ایک بھی دن آخرت کے بارے میں وہ اللہ سے مغفرت نہیں چاہے ایسا ممکن ہے ایک تو دن آدمی بولے گا جو آدمی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو ایک بھی دن اس نے ایسا نہیں کہا کہ اے میرے رب میری مغفرت کر دے آخرت میں اس لیے امام مسلم نے اس کو کتاب المان میں ذکر کیا ہے اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ نیتیاں کرتا ہے اچھے بھلے کام کرتا ہے اس کا فائدہ آخرت میں اس کو ہوگا نہیں تو وہ بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی وہ کیا جملہ تھا ایمان اور عمل کے بارے میں امال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اگر ایمان نہیں تو عمل قبول ہوگا یہاں وہی ثبوت مل گیا آپ کو اس کا یعنی ایک عملی تقبیر ایک ایگزامپل آپ کو مل گیا کہ ارب کے اس دور میں جس میں لوگ قبیلے قبیلے کی جنگ میں مبتلا تھے قبیلے قبیلے آپس میں لڑتے تھے اس میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اس دور میں بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے اتنی بڑی نیکی ایک آدمی سارے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے کوئی چھوٹی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اور دوسری بات عرب میں وہاں پر آپ دیکھیے کھانے کے لیے کھجوریں اور پینے کے لیے پانی اور زیادہ کچھ تھا لیکن وہ مسکینوں کو کھانا گلاتا تھا کوئی چھوٹی چیز ہے آپ سوچیے سومالیہ میں کوئی آدمی گریبوں کو کھانا کھلا رہے کانسیپٹ کتنا مشکل ہے ایسے علاقے میں جہاں پر اسکرسٹی ہو بہت کم ہو چیزیں اس میں دوسروں کو کھلانا کتنی مشکل چیز ہے تو یہ دو کام کرتا تھا رشتے داروں سے اچھا سلوک اور غریبوں کو کھانا کھلانا لیکن کیا یہ اس کو فائدہ دے گا آخرت میں کیوں آخرت کو مانتا تھا نہیں تو پانچواں رکن ہے اس کو وہ نہیں مانتا تھا تو اس کی نیکیاں اس کی بھلائیاں اس کو فائدہ دیں گی نہیں اور آگے ایک مثال دیکھتے ہیں پانچویں کے بعد کون سا رکن ہے چھٹا تقدیر پر ایمان یا ابن عمر یہ تابئی ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ابا عبد الرحمان ابن عمر کی کنیت کیا ہے ابو عبد الرحمان ان قد نا وحراقلانا ظہر قبلنا سن ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں یقرؤون القرآن جو قرآن پڑھتے ہیں تک فرون العلم تک فرون العلم اور علم کی تلاش میں علم کی چاہت میں علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں بہت علمی باتیں کرتے ہیں بہت علم کی علم حاصل کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش میں رہتے ہیں وہ زخر امیشانی ہے اور کئی باتیں ان کی جو صفات تھیں خوبیاں تھیں وہ انہوں نے بیان کی ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, ہیں وہ ان لا قدر لیکن ان لوگوں کا دعوی ہے کہ تقدیر وغیرہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی ہے کیا بولتے ہیں تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتا تقدیر کو مانتے ہیں نہیں وہ انفن اور وہ کہتے ہیں کہ معاملہ یوں ہی ہو جاتا ہے ان المرافن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا جو کچھ ہونے والا ہے اور اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے سب اپنے آپ ہو جاتا ہے تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو ملتا اللہ اس کی طرف سے ملتا ہے اللہ نے لکھا ہے سب کو ملتا ہے جو اللہ دیتا ملتا ہے ایسے کچھ نہیں ہے سب اپنے آپ ہوتا ہے سب اپنے آپ چلتا رہتا ہے اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے نعوذ باللہ وہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہا فا لکی جب تلے دے دے میں ان سب سے بری ہوں ان برا امنی اور وہ مجھ سے بری ہیں جیسے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہمارا ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے میں ان سے بری ہوں یعنی میں ان سے نفرت رکھتا ہوں مجھ کو ان سے کوئی تعلق نہیں میرا قسم جس کی عبد اللہ ابن عمر قسم کھاتا ہے کون ہے وہ اللہ اللہ کی قسم لین ذهبا. یہ جو جن کا تم نام لے رہے ہو بہت علم والے بہت قرآن پڑھتے لیکن تقدیر کو نہیں مانتے اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی اگر اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے ف اس کو خرچ کرے ماں قبل اللہ حت تعیمین قدر اللہ ہرگز اس سے وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے دو چیزیں عبداللہ ابنی عمر نے یہاں پہ ذکر کیا نمبر ایک سونا نمبر دو پہاڑ چیزوں میں دو چیزیں دیکھی ہی جاتی ہیں لیکن جو بولتے بہت سوچ کے بولتے ہیں میں پہاڑ کے سونا ٹھیک نہیں چیزوں میں کسی چیز کی زیادتی جب بتائی جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں اس کے بعد پہاڑ کے جیسا ہے وہ پہاڑ کے جیسا مضبوط ہے پہاڑ ہے وہ علم کا پہاڑ ہے وہ مال کے اعتبار سے اس کے پاس ڈر لگا ہوا ہے جیسا پہاڑ کے جیسا پیسہ اس کے پاس تو ایک آدمی پہاڑ جو ہے زیادتی اونچائی مضبوطی کے لیے ذکر کرتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ کا. مطلب دھیر ہے مطلب ڈھیر ہے ڈھیر کتنا بڑا ڈھیر پہاڑ بہت کی مثال کیوں اس لیے کہ ان کے سامنے دیکھنے کے لیے کون سا پہاڑ تھا بہت کا اور خرچ کیا کر رہے ہیں تو چیزوں میں بہت قیمتی بولنے کے لیے کیا بولا جاتا ہے سونا ہے بالکل تو آدمی کیا بولتا ہے سونا کوئی قیمتی چیز بتانے کے لیے کیا بولتا ہے سونا ہے چا بولتے ہیں سونا ہے ہوتا ہے کوئی بھی چیز مہنگی اور قیمتی بتانا ہو تو کیا بولتا ہے سونا گولڈ اور آج ساری دنیا سونے کی قیمت کو جانتی ہے تو دو چیزیں کوانٹٹی اور کوالٹی ہے کہ نہیں دو چیزیں رہتی نا کوانٹٹی کے حساب سے زیادہ سے زیادہ بول رہے تو آدمی کیا بولتا ہے پہاڑ اور کوالٹی کے حساب سے سونا تو بڑی سے بڑی کوانٹٹی ہو بھاری سے بھاری کوالٹی ہو لیکن اگر تقدیر پر ایمان یہ نہیں لاتے ہیں اللہ اس کو قبول کرے گا یعنی ابن عمر نے ایک میسج یہاں پر دیا کہ بہترین سے بہترین چیز تم دنیا کے لیے صدقہ کرو نیکی کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ کے نزدیک ایمان بہت قیمتی ہے اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بھاری سے بھاری نیکی اور زیادہ سے زیادہ نیکی کر کچھ فائدہ نہیں ہے بھاری سے بھاری نیکی کر اور زیادہ سے زیادہ کر اللہ قبول کرے گا ماں قبل اللہ ہوں اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اگر نہیں ہے تو نیکی قبول ہوتی ہے نہیں سمجھ میں آیا تو آج ہم نے کتنی چیزیں سیکھی نمبر ایک ہم نے دیکھا کہ ایمان پچھلا درست ہو گیا تھا اس کے بعد آج ہم نے کیا دیکھا کہ ایمان نیک امال کے لیے شرط ہے اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا شرط کے معنی میں ہم نے دیکھے دوسری بات ایمان کے ارکان ہم نے سیکھے کتنے ہیں شیر ارکان یہ آپ لوگ اگلی مرتبہ یاد کر کے آئیں گے آپ لوگ یاد کر کے آئیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ شاء آپ کا اور تیسری چیز ہم نے دیکھی دو مثالیں کہ ایمان کے ارکان میں سے باقی اگر آدمی مانتا ہو لیکن اگر اینڈ کے بھی نہیں مان رہا ہے تو چھٹا ہے چھوڑے تو چلتا نہ پہلے چار اپن لے لیں گے چار تو پہلے چار لیں گے باقی کے دو چھوڑیں گے چلتا ہے تو چھ ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی آدمی نہیں مانتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا ایمان مقبول ہے سمجھ میں آیا تو آج کے درس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ان اگلے درس میں اس کے آگے توحید کی فضیلت اور اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان چیزوں کو آپ گھر پہ پڑھ کے آئیں اس لیے کہ اگلی مرتبہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے سخان کلب کا